تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں اور میر چھوٹی طرفے اس کران کی وہی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈرا نون اور جن جن کو پہنچی تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہے تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی ناؤ دیتا تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو